یہ آپ نے پوچھا مسئلہ کہ جناب آج کل ہمارے محلے میں ایک ٹی وی چینل جو کہ پیس کے نام سے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے عالم دین ہیں ان کو سنو بالکل عالم دین نہیں ہے بالکل یہ تو جاہل دین ہیں کمبر یہ تو اوٹ پٹانگ اتنے مسائل ہاتھ کا ہے جو قرآن و سنت سے بالکل انہرا بلکہ اس کے پروگرام کو سن کر تو علماء ہند نے اس کی تکفیر بھی کفر کا فتوا دیا اور اس کے بیان پر ہندوستان میں تب کئی مرتبے پابندی عائد کی گئی تو یہ بالکل نیا ماڈرن دین لے کر کے آیا بکول اقبال کے خود بدلتے نہیں اور کو بدل دیتے ہیں یعنی نیچری قسم کا دین کے آدمی کا نیچر جس کو مانے وہ کلیا یہ ہوئے غامدی رام دی یہ تو ایسے لوگ یہ تو ابھی آپ نے دیکھے نہیں رام دی رام دی نے کتاب لکھی جو ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی جنہوں نے پڑھی اس نے کہا غامدی صاحب بہت بڑا عالم سمجھتے اس نے کہا نماز جو ہے نا یہ یہ تو یہ مولویوں کی ہے یہ دو رکھا سنت پڑھو دو فرض پڑھو اور زہر میں جناب چار سن چار یہ تو ایسا ہے جیسے تبیعت چاہے نہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جا ایک دو رکھ پڑھ کوئی تعداد کی بھی اس میں وہ تعین نہیں بس جب جی چاہے نماز پڑھ دو ایک رکھا اٹھ کر کے پڑھ لو وہ ختم ہو گئی ایسے نماز اسی لیے سرکار نے اسی گمراہی سے بچنے کے لیے فرمایا نماز پڑھو اگر یہ فرمات جیسے میں نماز پڑھتا ہوں پڑھو شاید ہم زندگی بھر ویسی نماز نہیں پڑھ پاتے جیسے پیارے مستعفی نے پڑھی اس لیے کتنی پیاری بات فرمائی فرما نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو اب حضور کو کیسے دیکھا نماز پڑھتے نے کہ چار سنتیں ہیں چار فرض ہیں مغرب میں تین فرض ہیں بعد میں دو سنتیں ہیں تو فرما جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو لہٰذا تو سب گمراہ قسم کے لوگ ہیں اسلامی حکومت اگر ہو تو ان کو وہ ڈنڈے پڑے کہ یہ واضح تقریر کرنا بھول جائے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں پھر رپورٹ ہے ہمارے یہاں جس کا جیچا ہے جو چاہے بک بک کر دے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں